الحمد لله الكريم المنان أنم علينا بصحة الأبدان واجعل الهفاظ عليها من مسؤولية الإنسان وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع بحسانه لا يوم الدين أم معباد محترم حضرات دین بھائیوں اور دوستو آج خطبے کا جو موضوع ہے اللہ رب العالمین کی عظیم ترین نعمت صحت کا ایک حفاظت اللہ رب العالمین کی عظیم ترین نعمتیں تو بہت ہیں لیکن ان میں بہت بڑی نعمت ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی عطا کرے واصبر و ان تردو نعمت اللہ تو سوا میرے بندو اللہ نے کتنے انعامات سے تمہیں نوازا ہے اگر ان کو گننا چاہو شمار کرنا چاہو تو تمہارے اندر طاقت نہیں ہے بلکہ نِعَمَهُ <وَدَاتِنَةً> اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر اوپر نیچے دائیں بائیں چاروں طرف نعمتوں میں تمہیں جھانپ دیا ہے عظیم ترین نعمتیں جو ہیں ان میں ایک نعمت ایک انسان کو اللہ کار صحت عطا کرے پورا جسم اس کا صحت مند ہو اللہ حرب العالمین سے دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو صحت مند رکھے اور صحت مند بنائے اور جو طرح طرح کی بیماریوں میں مفتر رہے اللہ تعالی ان کو صحت اور آفیت نصیب فرمائے اللہ رب العالمین نے قرآن پانچ کے اندر نبی علیہ السلاد شاہ نے حدیث کے اندر اس نعمت کے شکر گزاری کا بہت ہی زیادہ حکم دیا ہے رب العالمین نے ساتھ نمایا سم ملس اے میرے بندو یاد رکھو یہ قیامت کے دن ایسا نہیں کہ قیامت کے دن آدمی آیا اور ادھر ادھر کوئی مارکیٹ یا شاپنگ مول میں گیا گزر گزر جائے یوم الدین ہے قیامت کے دن اس زندگی کے ایک ایک منت ایک ایک لمحے کا اللہ رب العالمین کے سامنے حساب دے گا رب العالمین اللہ ساتھ بنایا لئی سب بھائی نہ ہو بھائی نہ ہو ترجمان ہر انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور دونوں کے درمیان کوئی ترجمانی کرنے والا ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا اللہ ڈاہرے کو گفتگو کرے گا جب ہم اور آپ اور دنیا کے سارے انسان قیامت کے دن اپنے زندگی بھر کے امال کو لے کر کے رب کے سامنے حاضر ہوئے تو رب العالمین سب سے پہلے سومر تش ان دن ان سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا یہ میں نے تم کو نعمتیں دی تھی ان کو ان کا استعمال تم نے صحیح کیا یا غلط کیا اور ان نعمتوں کی تم نے حفاظت کیا یا ان کو تم نے ضائع کر دیا سب مدد اس علم میں حضرت عبداللہ اللہ ابن اباس عبداللہ مسعود رضوان اللہ آجمعین. یہ حضرات کہتے ہیں کہ عیسائت جی میں جس نعمت تھا اللہ رب العامی نے تذکرہ کیا ہے کہ سم لا تسألون نجوم سب تم سے کن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نعمت یہ ہے صحت ہو صحت ال ابدان وار اسمان اول قرم کی کے اللہ سب سے پہلے یا جو انسان سے پوچھے گا تو اس کے صحت کے بارے میں پوچھے گا اس کے آخ اس کا کان اور اس کے جسم کا ایک ایک حصہ جو ہے اللہ رب العالمی کے مطابق پوچھے گا درہ بتا ان کی تم نے کتنی حفاظت کیا اور ان نعمتوں کا کتنا تو نے شکر ادا کیا اور ان نعمتوں کو تو نے استعمال کہاں کیا ہے اگر لا پرواہی اور سستی کے بنا پر خیال نہ کیا اگر نعمتیں ضائع ہو گئیں تو قیامت کے دن اللہ رب العالمی پوچھے گا دونے اس نعمت کی حفاظت نہیں کیا پھر حضرت عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ قرآن پاکرائیل ولاسلہ ولفا اللہ نانو میرے بندے یاد رہ ہم نے تمہیں جسم دیا ہے ہم نے اس میں دیا ہے ہم نے سننے کے کان ہیں سوچنے سمجھنے کے لیے ہم نے دل دیا ہے ہم دے کر کے فارغ نہیں ہو گئے ہیں یاد رکھنا اتنا سما یقیناً یہ تیرا کام ہے ول یہ تیری آنکھ ہے ولف یہ تیرے سینے میں جو دل ہے یہ میری نعمتیں ہے کلو کا کان انسولہ کی قیامت کے دن پوچھیں گے ان کے بارے میں یہ آنکھ کا تم نے استعمال کہاں کیا یہ دل میں نے کیا رکھا دل سے تھی نے کیا سوچا دل میں کیا تو بھر رکھا تھا اور آنکھوں سے نے کیا کیا دیکھا اگر حرام <سلام> چیز دیکھی ہے اللہ فرمائے گی میں نے حرام چیز دیکھنے کے لیے تجھے آخ نہیں دیا تھا اگر ان کانوں سے تم نے حرام چیز سنی اللہ فرمائے مہینے تجھے سننے کے نے دیا تھا اچھی باتیں سنتا حرام چیزیں سننے کے لیے ہم نے نہیں دیا تھا کلائے کان انہوں مشورہ حیامت کے دن ان تمام نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا نبی علیہ اللہ تو شام سماتے ہیں متابی صاحب سے بھی انسان رب کے سامنے تھا ہوگا اور بندہ حساب اس کا پیر اپنی جگہ سے سرک نہیں سکتا نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے نہ دائیں جا سکتا ہے نہ بائیں جا سکتا ہے جب تک کہ پانچ سوالوں جواب اللہ تعالیٰ نہ کر لے پانچ سوال نہ کر لے ان پانچ سوالوں میں دوستوں ایک بہت بڑا بہت بڑا. بڑی نعمت ہی فی فیم ابلا ہم نے تجھے جو جسم دیا تھا اس کی تم نے کتنی حفاظت کی اس کو تم نے کہاں سرفر کیا اور اس کو تم نے نقصانات اور خسارے سے بچایا کتنا اسی لیے جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنی ہی بڑی ہمارے اوپر ذمے داریاں ہوتی ہیں اسی لیے اسلام نے ہر اس چیز کو حرام کرار دیا ہر اس چیز سے ہمیں منع کر دیا جو ہماری صحت کو متاثر کرنے والی ہو ہمارے آن ہمارے کان ہمارے دلوں کی مانگ ہمارے دل ہمارے ہاتھ پیر اتنے دلوی نعمتوں کو نقصان پہنچانے والی نگانے والی خراب کرنے والی جتنی چیزیں ہوتی ہیں سب کو اللہ نے ہمارے اوپر حرام کرار دیا فرمایا رحیمہ وڑا سخوس اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو اپنے اپنے جان کی اپنے جسم کی حفاظت کرو اللہ پرواہی کھڑ کے پچاسوں بیماریوں کو اکٹھا نہ کر لو ایسی چیز کا استعمال کرو جو تمہارے جسم کو نقصان پہنچائے ایسے کام نہ کرو ایسی جگہ نہ جاؤ جہاں تمہارے صحت کو نقصان پہنچے رب العالمین نے فرمایا یہ پتر کرنا ہے سب لوگ شکن لوگوں اپنے آپ کو لاپرواہی کر کے اپنے آپ کو تباہ و کے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو اپنی حفاظت کرو اپنے جان کی اپنے مال کی اپنی آنکھ کی اپنے کان کی اپنی حفاظت کی اپ اپ اپ اپ اپ اپنے دل کی اپنے صحت کی حفاظت کرنا یہ تمہارے اوپر ضروری ہے اسی لیے نبی علیہ رہیشا لا سارا روایت راہدے ایک بڑا بہترین وصول بس کیا اسلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان سے لا نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ مصیبت مول لو اور نہ کسی کو مصیبت میں ڈالو اپنے آپ کو بھی ضرورت سے بچاؤ اور اپنے ساتھ سے دوسروں کو بھی ذرا سے بچاؤ اللہ تعالیٰ ہم ہاں سب لوگوں کو اپنی کسی بھی نعمت سے اس کی حفاظت کرنے کی توفیق فکر فرمائے فرمائی اکن کو لہٰذا اللہ علی و رقم فصل <تصفيق> الحمد للہ وبرخہ السلام اللہ آباد محترم بھائی اور دوستو یہ صحت جو اللہ نے دی ہے قیامت کے دن رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور ہم سے پوچھے گا یہ صحت کیوں برباد ہوئی اور سب سے زیادہ انسان اپنی جان کی فکر تو کرتا ہے لیکن اپنی صحت کی فکر نہیں کرتا کھانے میں پینے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں خیال نہیں کرتا اور اس کی صحت متاثر ہو جاتی ہے لوگوں نے بغبو سے دو نعمتیں ہیں بڑی عظیم ہیں بلکہ ایسی ہیں نبی رہ کے مطابق جتنی نعمتیں اسلام کے بعد اسلام کے بعد جتنی بھی نعمتیں اللہ انسان کو دیتا ہے ان میں ان دونوں نعمتوں سے بڑی کوئی تیسری نعمت ہو ہی نہیں سکتی ایک صحت ہے تندرستی ہے اور دوسرے میرے بھائی اور اللہ رب العالمین فرصت اگر آپ کو ٹائم ہے اپنے وقت کو ظاہر نہ کریں اچھے کاموں میں استعمال کریں صحت ہے اس کی آپ کریں صرف نعمت مقبول عرصیو تصویر میرا دو عظیم ترین بڑی نایاب نعمتیں ہیں صحت اور تندرستی لیکن اکثر لوگ اپنی لاپرواہی سے ان دونوں نعمتوں غذائی و, و برباد کر دیتے ہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں صحت دی ہے تو دعا کرو وہ صحت باقی رکھے اور ہر وہ چیز جو صحت کو نقصان پہنچانے والی ہے ہماری تندرستی کو نقصان پہنچانے والی ہے ایسی تمام چیزوں سے اجتناف کرنا بچنا بہت ہی ضروری ہے الحمدللہ للہ الحمدللہ یہ وبا جو آئی کسی نہ ایک زمانے دکھر ہم اور آپ کی حالت میں معلوم ہے اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے اور اپنی مہربانیوں سے ہمیں اس سے نجات دلایا اور تقریب کو دور ہوئی آج پھر دو بار آپ کچھ اس کی باتیں سننے آتی ہیں تو جو حفاظتی اقدامات ہیں ہمیں چاہے ان حفاظتی اقدامات کو اپنا نظر انداز نہ کریں اور اپنے آپ کو ہرا کو برباد نہ کریں تاخیروں نے حکومت نے مبشرین نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے ایک دوسرے سے اختلاف کرنے پرہیز کرنے آپ کی صحت آپ کی تندرستی کو مدد نظر رکھتے ہوئے تو اس کی آپ حفاظت کریں ارحان ہم نے جو بیمار ہو سفا کو لیا تھا فرما جو مقروض اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا, ادا کرا دے ارحان عالمین جس ملک میں رہتے ہیں وہاں آ کے دونوں شیخ سلطان اور ان کے امان و صحاب شاید اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما ارحان اس ملک کو ہر قسم کی بناؤ وفتوں سے ب محدود رکھے قربانیاں اور جو خدمات نے قبول کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہرا بھرا رکھے دنیا میں جتنے بھی مسلمان ملک ہیں اللہ تعالی سارے مسلمان ملک کو ہم کا گہوارہ بنا دے اِنہ امیر جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حقم سے اور ان کے آمان انسار جو اللہ ہر بھلا ہر آفت سے ان کو بچا لے ان حضرات سے وہ کام لے جس میں آپ کی رضا ہے امت کی بھلا ہے قوم اور وطن کی خیر ہے اور ہر ایسے کام سے ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کا غلط آپ کی ناراضگی ہے قوم و ملت کا نقصان ہے وطن کا خسارہ ہے اللہ مین ہم تمام لوگوں کو بم بارش سے خیراب کر دے اللہ اللہ اشکینا اللہ اشکینا اللہ ملگیسا مرکان اتين الى هذا الامر هم تمام حضرات کو ان تمام حفاظت یک دام اپنانے کی تو فقر سے اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عباد الله رحمكم الله ان الله الأمر بالأدل والاحسان وايتاء القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يذكركم الله هل تذكرون واذكروا الله ليزدكم واذكروا يستجب يذكركم ولذكر الله تعالى اكبر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے